اس کے علاوہ اس مقبول ویب پر آپ سنیے معروف عالم دین کے اسلحی بہنر تو اسلام کا نظریہ یہ ہے ہم بولا بچوں کے لیے اسلحی کہانی میں اور بہت خوش www.asfarand.com <تصفيق> الحمد لله رب العالمين نبي بعده اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم ام كنتم شهداء اذ حضر يعقوب الموت اذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نَعْبُدُ إِلَٰهًا كَمَا وَلَا إِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَٰهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يعملون. صدق اللہ عم آج کے درس کا آغاز ہم نے صورت البقرہ کی آیت نمبر 133 سے کیا ہے اللہ فرماتے ہیں ام کنتم تم کیا تم موجود تھے اس وقت اذ حضر یا عقوب جب یعقوب کو موت آ پہنچی اذ قال علی بنی ہی جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا ما تعبدون من بعدی تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ خطاب جو ہے وہ اہل کتاب سے ہے جو حضرت ابراہیم اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہودی یا نصرانی قرار دیتے تھے فرمایا کیا تم موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام کو موت آ پہنچی موت کی علامتیں موت کے آثار ظاہر ہو گئے انہوں نے جان لیا کہ اب دنیا سے جانے کا وقت آ پہنچا تو انہوں نے اپنے بیٹوں سے پوچھا کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے جیسے ایک تاجر اور سرمایہ دار کی خواہش ہوتی ہے کہ میری اولاد خود میری طرح فیکٹریوں کی مالک ہو اس کا لاکھوں کا بینک بیلنس ہو اسے فقر و فاقہ کا سامنا کبھی نہ کرنا پڑے ایسے ہی انبیاء کرام علیہ السلام اور ان کی متبعین کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ان کی اولاد کبھی بھی ایمان کی دولت سے اللہ کی عبادت سے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے محروم نہ ہو جائے یہ ان کی دلی آرزو ہوتی ہے اور ہونی چاہیے ایک مسلمان کو اپنی اولاد کی صرف دنیا کی فکر نہیں کرائیے بلکہ دنیا سے زیادہ اس کی آخرت کی فکر کرنی چاہیے ایسا نہ ہو کہ وہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کو اور ایمان کے مقابلے میں روپے پیسے کو زیادہ اہمیت دینے لگے غالباً حضرت مفتی محمد شفیع صاحب نبر اللہ عمر قدہو کا واقعہ سنا کہ ان کے پاس ایک صاحب آئے اور انہیں بتایا کہ بیٹا ماشاء اللہ امریکہ میں سیٹل ہو گیا ہے بڑا اچھا کاروبار ہے ماہانہ اتنی آمدن ہے ایسی گاڑی ہے ایسا مکان ہے یہ سب کچھ بتانے کے بعد کہنے لگے اور تو سب ٹھیک ہے بس تھوڑا سا بے دین ہو گیا ہے تو حضرت مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ یہ سن کر مجھے سخت صدمہ پہنچا کہ اسے اس کے بے دین ہونے کی کوئی اتنی پرواہ نہیں ہے بس یہ کہہ رہا ہے کہ تھوڑا سا بے دین ہو گیا ہے باقی سب ٹھیک ہے اس لیے کہ دنیا کی دولت اس کے پاس ہے اچھی گاڑی اچھا کاروبار ہے تو اس لیے اس کو وہ کامیاب دکھائی دیتا ہے تو مفتی صاحب نے فرمایا کہ اس پر مجھے یاد آیا کہ ایک صاحب کا انتقال ہو گیا لیکن ان کے عزیزوں کو ان کی موت کا یقین نہیں آتا تھا جیسا کہ بعض اوقات ہوتا ہے اپنے عزیزوں سے رشتہ داروں سے شدید محبت کی وجہ سے جب کہ کوئی بیماری بھی نہ ہو اور بظاہر موت کا جو ایک فطری وقت ہوتا ہے وہ بھی نہ ہو بڑھاپا نہیں جوانی ہے بیماری نہیں صحت ہے تو اچانک کسی کا انتقال ہو جائے تو ہمیں اس کی موت کا یقین نہیں آتا تو ایسے ہی ان کے رشتے داروں کو ان کی موت کا یقین نہیں آ رہا تھا مختلف ڈاکٹروں حکیموں کو بلا کر لاتے کہ دیکھیے بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں چہرہ ویسے ہی ہے ہاتھ ویسے ہی ہیں پاؤں ویسے ہی ہیں پھر کیسے کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہو سکتے یا کہ مر گئے ہیں تو ان میں سے ایک سمیدار حکیم صاحب نے کہا سب کچھ صحیح ہے بس ذرا سی جان نکل گئی ہے اور سب ٹھیک ہے تو ایک مسلمان جو ایمان سے محروم ہو گیا تو گویا کہ اس کا تو سب کچھ لٹ گیا اگر ہم اپنی اولاد کے لیے چلتا ہوا کاروبار بہت بڑی فیکٹری اور بھاری برکم بینک مینس اور دنیاوی ترقی کے بہت سارے امکانات چھوڑ کر چلے جائیں مگر میرے بزرگوں اور دوستوں میری بہنوں اور بیٹیوں ہم اپنی اولاد کو ایمان کی نعمت منتقل نہ کر سکیں یا ہماری اولاد ایمان سے محروم ہو جائے تو رب کعبہ کی قسم ایسی اولاد گلیوں میں پھرنے والے کتوں سے بھی بدتر ہیں کسی قیمت کی نہیں ہے ان کی دنیا کی فکر ضرور کیجیے لیکن دنیا سے پہلے ان کے دین کی فکر کیجئے ایمان کی فکر کیجئے اپنی اولاد کو آپ جدید تعلیم دلوائیے اس کی ضرورت ہے میں تو کئی جگہ الحمدللہ بار بار کہتا ہوں کہ اللہ کے بندوں ضرورت ہے اس امت کو ڈاکٹروں کی ضرورت ہے سائنسدانوں کی ضرورت ہے فوجیوں کی ضرورت ہے پائلٹوں کی ضرورت ہے ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے رجالۂ کار کی ضرورت ہے لیکن ایسے رجالے کار ہوں کہ وہ ڈاکٹر ہے تو پہلے مسلمان ہو اور پھر ڈاکٹر ہو وہ اندر ہے تو پہلے مسلمان ہو وہ سائنسدان ہے تو پہلے مسلمان ہو اور اسلام کے ساتھ اس کا رشتہ ایسا مضبوط اور مستحکم ہو کہ ڈالر پاؤنڈ روپے پیسے سونے چاندی عہدے کرسی اور دنیاوی ترقی کی چمک دمک اس رشتے کو کمزور نہ کر سکے تو اپنی اولاد کی فکر کی ضرورت ہے ان کے دین کی فکر کی ضرورت ہے ہمیں اپنی اولاد سے اتنی محبت ہوتی ہے کہ اولاد کو دنیا کی دھوپ لگنا بھی ہم برداشت نہیں کرتے لو چل رہی ہو باہر کا موسم اچھا نہ ہو تو مائیں اپنے بچوں کو گھر سے باہر نہیں نکلنے دیتی ہی اس کو لونہ لگ جائے اگر دنیا کی دھوب سے بچانے کی اتنی فکر ہے تو آخرت کی آگ سے بچانے کی بھی فکر ہونی چاہیے اسی لیے تو اللہ نے ایمان والوں سے خطاب کرتے ہو فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا او انفسکم واہلیکم نارا وقودہ الناس والہدارت علیہ ملائکہ اے ایمان والو بچاؤ۔ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے بچاؤ جس آگ کا ایندھن لکڑی نہیں ہوگی اور کوئلہ نہیں ہوگا بلکہ اس آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے تو اس آگ سے بچانے کی بھی فکر ہونی چاہیے اللہ کے نبیوں کو بھی اپنی اولاد کے ایمان اور دین کی فکر تھی حالانکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے تو بارہ بیٹے تھے اور ایک کال کے مطابق بارہ کے بارہ بیٹوں کو نبوت سے نوازا گیا لیکن اس کے باوجود اللہ نقل فرما رہے کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو موت کے وقت جمع کر کے پوچھا ماتا مجھے اپنے بعد تمہیں کھانے پینے کی فکر نہیں تم آج کی فکر نہیں تمہارے رہن سہن کی فکر نہیں مجھے تمہارے دین کی فکر ہے مجھے اطمینان دلاؤ کہ تم باقی دین پر رہو گے ما تعبدون من بعدي میرے بعد کس کی عبادت کرو گے قالوا نعبد الهك و اله ابائك ابراهيم و اسماعيل و اسحاق اله واحد وہ کہنے لگے ہم عبادت کریں گے آپ کے معبود کی آپ کے آبا کے معبود کی یعنی ابراہیم اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کے معبود کی الہم واحدہ جو کہ ایک معبود ہے سسلم اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں دل کا امت ان قد خلط یہ ایک امت ہے جو گزر چکی لہامہ کسبت ان کے سامنے وہ آئے گا جو انہوں نے کیا بالکم کسب تم اور تمہارے سامنے وہ آئے گا جو تم کرو گے بلا تس الماں کانو یا اور جو کچھ وہ کرتے رہے اس کے بارے میں تم سے پوچھ گچھ نہیں ہوگی اصل میں تو یہ خطاب ہے یہود سے جو نسلی عظمت کے نشے میں چور تھے ان کو اپنے حسب نصب پر بڑا ناز تھا ان کا خیال یہ تھا کہ ذاتی عمل کی ضرورت نہیں انبیاء اور اولیاء کی طرف نسبت ہی کافی ہے دو مختلف عقیدے ہیں ایک مسیحیوں کا عقیدہ اور دوسرا یہودیوں کا عقیدہ مسیحیوں کا جو عقیدہ تھا وہ معاشیت متوارث کا آج بھی ہے معاشیت متوارثہ کا کیا مطلب ان کا کہنا یہ ہے کہ جو خطا جو گناہ آدم علی اللہۃسلام سے سرزد ہوا وہ گناہ ان کی پوری نسل کی طرف منتقل ہوتا ہے اور ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ گناہ ہوتا ہے یہ معاشیت متوارثہ کہ ہر انسان کو وراثت میں معافیت ملتی ہے آدم علیہ الصلاۃ السلام کی جو اولاد تھی ان کو وراثت میں معصیت ملی ان کے بعد ان کی جو اولاد حتیٰ کہ قیامت تک آنے والے سارے انسان باپ سے بیٹے کی طرف معصیت منتقل ہوتی ہے اور ان کے مقابلے میں یہودیوں کا عقیدہ نجات متوارث کا تھا کہ باپ کی ورہ سے بیٹے کو بھی نجات ہم کیونکہ انبیاء کی اولاد ہیں اولیات کی اولاد ہیں ہمارے آبا کو نجات ملے گی تو ہمیں بھی نجات ملے گی قرآن نے دونوں کی اور اسلام نے دونوں کی تردید کی معاشیت متوارث کی بھی تردید کی اور نجات متوارث کی بھی تردید کی قرآن نے کہا اسلام نے کہا اور اسلام سے سچا دین کون سا ہو سکتا ہے کہ ہر بچہ گناگار نہیں پیدا ہوتا بلکہ ہر بچہ معصوم پیدا ہوتا ہے اللہ اکبر آپ بتائیے آپ کی عقل کیا کہتی ہے آپ کسی مسیحی بھائی سے پوچھیے کہ تمہاری عقل کیا کہتی ہے کہ اسلام کا یہ عقیدہ کہ ہر بچہ معصوم اور پاک پیدا ہوتے ہیں یہ عقیدہ عقل قانون اخلاق فطرت کے زیادہ مطابق ہے یا یہ عقیدہ کہ ہر بچہ بغیر گناہ کیے ہوئے گناہ گار پیدا ہوتا ہے کون سا عقیدہ عقل اور نقل اور فطرت کے زیادہ مطابق ہے اگر کسی مسیحی کے اندر تعصب نہیں ہوگا تو وہ تسلیم کرے گا کہ مسیحیت مسیحیت کا عقیدہ وہ عقل اور نقل کے مخالف ہے اور اسلام کا عقیدہ یہ فطرت کے مطابق ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کلو مولود ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے وہ مسلمان ہوتا ہے وہ, کافر نہیں ہوتا, وہ مشرق نہیں ہوتا وہ ہندو نہیں ہوتا وہ فاسق فاجر نہیں ہوتا وہ گناہگار نہیں ہوتا وہ اسلام کی فطرت پر اور نیک پیدا ہوتا ہے ابوا دان اور اس کے والدین چاہتے ہیں اس کو عیسائی بنا دیتے ہیں چاہتے ہیں تو اس کو یہودی بنا دیتے ہیں چاہتے ہیں تو اس کو مجوسی بنا دیتے ہیں اور میں اور اگر عرض کروں اپنے مسلمان خان خاندانوں کے اعتبار سے کہ اس کے والدین چاہیں تو اسے گندگی کے راستے پر لگا دیتے ہیں اسے گانے بجانے کے راستے پر لگا دیتے ہیں اس کو اسے کس اس کو فجور کے راستے پر لگا دیتے ہیں اور نیکی کے راستے پر نہیں لگاتے اور اسی طریقے سے یہودیت کا عقیدہ نجات متمارس کہ عمل کچھ نہیں اور یہ جنتی ہے کیوں اس لیے کہ یہ انبیاء کا ماننے والا ہے اولیاء کا ماننے والا ہے اس کا حسب نصب بہت اونچا ہے آپ سوچئے کیا یہ عقیدہ عقل کے زیادہ مطابق ہے یا اسلام کا عقیدہ کہ اسلام کہتے ہیں نہیں ہر کسی کو اپنے گناہوں کا بوجھ خود اٹھانا پڑے گا اور ہر کسی کے نیک آمال اسی کے کام آئیں گے سورہ انعام میں اللہ نے فرمایا بلا تاز واضر تمرا کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا سورہ نجم میں فرمایا وہ اللہ سلی انسانی اللہ ماسا انسان کو وہی ملے گا جس کی اس نے کوشش کی میرے آقا نے فرمایا اللہ اکبر بنو حاشم سے اپنے قبیلے سے یوں کہلے کے کہ سیدوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا یا بنی ہاشم لاس بھی اللہ اکبر اے بنو ہاشم کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ تو آئے میرے پاس قیامت کے دن امال لے کر اور تم آؤ آو صرف نصب کا گمند لے کر اللہ اکبر کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ تو امان لے کر آئے ان کا نصب اونچا نہیں لیکن ان کے پاس امال کا ذخیرہ ہے اور تم لے کر آؤ نسب کا گمنڈ نسب کا غرور نصب کا فخر ہم بڑوں کی اولاد ہیں آپ نے بھی ایسے مناظر دیکھے ہوں گے میری آنکھیں بھی ایسے مناظر دیکھتی ہیں اور اللہ سے پناہ مانگتا ہوں کہ کم اللہ پاک ہمارے ساتھ ایسا نہ کرے ایسی صورتحال دیکھنے میں آتی ہے مدارس سے الحمدللہ اللہ پاک نے تعلق جوڑ رکھا ہے میں ایسی مثالیں جانتا ہوں علماء کی اولاد محدثین کی اولاد مفسرین کی اولاد لیکن دین کی خدمت سے محروم ہے اور لوہاروں کی اولاد کمہاروں کی اولاد موچیوں کی اولاد مزدوروں کی اولاد کاشتکاروں کی اولاد عرض یہ کہ ہندو اور سکھوں کی اولاد اور اللہ پاک اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما رہے ہیں تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دیکھو ایسا نہ ہو کہ لوگ اعمال لے کر آئیں اور تم نسب کا گمانڈ لے کر آؤ کہ ہم تو سید زادے ہیں ہمارا تو نبی کے خاندان سے تعلق ہے ہماری تو سفارش ہو جائے گی اللہ کے نبی نے فرمایا فلو لاگا ہی شی آ اگر ایسا ہوا کہ تمہارے پاس نسب کا گماند تو ہوا اور اعمال نہ ہوئے تو یاد رکھو کہ میں اللہ کے عذاب سے تمہیں بچا نہیں سکوں یہ عقیدہ اسلام کا عقیدہ لہ ماں کسبت ماں کسب تم اس کے سامنے وہ آئے گا ان کے سامنے وہ آئے گا جو انہوں نے کیا تمہارے سامنے وہ آئے گا جو تم نے کیا بتلائیے یہودیت کا نجات متوارث والا عقیدہ وہ عقل اور نقل کے زیادہ مطابق ہے یا اسلام کا یہ سیدھا سادہ عقیدہ جو ایک بچے کی سمجھ میں بھی آتا ہے جو کرے گا وہی وہ بھرے گا ایسا نہیں کرے کوئی اور بھرے کوئی گناہ کسی نے کیے سزا کسی کو ملی اور نیک امال کسی نے کیے نجات کسی اور کو مل گئی اور یاد رکھیں کہ اس ایت کریمہ میں صرف یہودیوں کی تردید نہیں بلکہ پیرزادوں کی بھی تردید سید زادوں کی بھی تردید صاحب زادوں کی بھی تردید جن کا خیال یہ ہے کہ بڑوں کی اولاد ہونا یہ کافی ہے اسلام نے اس تصور کی جڑ کاٹ دی بڑے کی اولاد ہونا کافی نہیں بڑا کافر ہے اولاد مسلمان تو کافر کی اولاد ہونا اولاد کو نقصان نہیں دے گا حضرت ابراہیم علیہ السلام آزر کی اولاد ہیں آزر کا بیٹا ہونا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نقصان نہیں پہنچا سکا آپ تو مبہد آزم ہیں ہمارے جد امجد ہیں ہمارا نام جو مسلم ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رکھا ہے اللہ نے کہا ہوا سما کم اے مسلمانوں تمہارا نام جو مسلم رکھا یہ ابراہیم نے رکھا ہے اللہ اکبر بڑے احسانات ہیں ہمارے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیکن بیٹے کس کے آذر کے اور کنعان بیٹا کس کا تھا نور علیہ السلام کا حضرت نور علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے لیکن آدم ثانی کا بیٹا ہونا یہ کن کے کسی کام نہ آ سکا اسلام نے شخصی مسئولیت کا تصور دیا ہے ہر شخص سے اس کے اعمال کے بارے میں سوال کیا جائے گا اور آپ مسیحی بھائیوں سے پوچھئے آپ یہودیوں سے پوچھئے کہ آپ دنیا میں ایسا کرتے ہیں کہ باپ کے گناہ کی سزا بیٹے کو دے یا بیٹے کے گناہوں کی سزا باپ کو دیں جب دنیا میں آپ اسے نا سمجھتے ہیں تو آپ نا نہیں کرتے تو وہ اللہ جو عدل کا خالق ہے کیا وہ نا کرے گا گناہ باپ نے کیا اور گناگار بیٹا ٹھہرا نیک اعمال باپ نے کیے بیٹے کی زندگی فس کو فضور میں گزری لیکن اس کو مفت میں جنت مل گئی اگر تم اسے ناانصافی کہتے ہو اور کا ارتکاب نہیں کرتے تو ہمارا اللہ بھی اس نا انصافی کا ارتکاب نہیں کرتا ہے اور نہیں کرے گا دل کا امت ان قدخل یہ ایک جماعت ہے جو گزر چکی نہاں ماں کسمت ان کے سامنے وہ آئے گا جو انہوں نے کیا برکم ماں کسم تم تمہارے سامنے وہ آئے گا جو تم کرو گے بلا تص ال اماں کانو اور جو کچھ وہ کرتے رہے اس کے بارے میں تم سے پوچھ گچھ نہیں ہوگی مکالو او اور یہ کہتے ہیں یہودی بن جاؤ عیسائی بن جاؤ ہدایت پا جاؤ گے بجائے اس کے کہ وہ قرآنی تعلیمات سے متاثر ہوتے مسلمانوں کو دعوت دیتے کہ تم یہودی یا عیسائی بن جاؤ تو ہدایت پا جاؤ گے کل آپ فرما دیجیے بل ملت ابراہیم حنیفا ہم نے تو ابراہیم کا راستہ اختیار کر لیا جو سیدھی راہ تھا بما کان من مشرقین اور ابراہیم کی سب سے بڑی خصوصیت یہ کہ وہ مشرقین میں سے نہیں تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام مبحد آزم تھے آپ کے دل میں اللہ نے یہ یقین بٹھا دیا کہ میری قوم زمینی اور آسمانی عرضی اور فلکی جن خداؤں کو مانتی ہے یہ سب آجز اور لاچار ہیں سورج لاچار چاند لاچار ستارے آجز آگ پانی ہوا یہ سب آجز یہ سب اللہ کے قبض قدرت میں ہیں وہ چاہے تو آگ کو ٹھنڈا کر دے اور چاہے تو پانی کو ہوا بنا دے اور چاہے تو اس پانی کے ذریعے سے بستیوں اور شہروں کو رون ڈالے یہ سب اللہ کے قبض قدرت میں اس کا حکم ماننے والے آپ نے ابھی دیکھا اخبارات میں میڈیا کے ذریعے سے آپ کے سامنے یہ بات آئی قطرینا نام کا سیلاب اور ریٹا نام کا سیلاب امریکہ کی ٹیکنالوجی ترقی دری کی دری رہ گئی مشینیں مکانات چھتے اڑنے لگی گندی لاشیں تیرنے لگی سیلاب آ رہا ہے ان کو پتہ ہے سیلاب آ رہا ہے دس دن میں ساحل سے ٹکرانے والا ہے مہینوں پہلے کتنا آپ مل رہی ہے سیلاب آنے والا ہے لیکن اس سلام کا راستہ نہ روک سکے جو اللہ دکھانا چاہتا تھا کہ میں ہوں آنا والا غریری کے دعوے کرنے والوں اپنے آپ کو خدا سمجھنے والوں غریبوں کمزوروں بے سہاروں پر ظلم و ستم ڈھانے والوں میں ابھی زندہ ہوں زندہ رہوں گا تمہاری طاقت فانی میری طاقت باقی حضرت ابراہیم علیہ السلاۃ السلام کی طرف اپنی نسبت کرنے والوں امریکہ کو خدا مت سمجھو کافر کو خدا مت سمجھو ٹیکنالوجی کو خدا مت سمجھو سائنس کو خدا مت سمجھو مشینی ترقی کو خدا مت سمجھو دولت کی چمک دمک کو خدا مت سمجھو خدا تو بس ایک ہی ہے جس کا حکم ذرے ذرے پر چلتا ہے فلک پر بھی اسی کا حکم اور زمین پر بھی اسی کا حکم باہر بر پر بھی اسی کا حکم آگ اور پانی پر بھی اسی کا حکم تو فرمایا کہ ہم نہ یہودی بنیں گے نہ عیسائی بنیں گے بلکہ ہم تو ابراہیم کا راستہ اختیار کریں گے ابراہیم کی ملت اختیار کریں گے وہ ابراہیم جو سیدھی والا تھا مما کان من المشرقین اور وہ مشرقین میں سے نہیں تھا آمنا فرما دیئے ہم ایمان لائے اللہ پر مما انسل علینا اور اس پر جو نازل کیا گیا ہماری طرف مما انسل الا ابراہیم اور جو نازل کیا گیا ابراہیم کی طرف اور اسماعیل کی طرف باسیحقہ اور اسحاق کی طرف ب اور یاقوب کی طرف بل اسما اور یاقوب کی اولاد کی طرف مماعتی موسا بعیسی اور جو کچھ دیا گیا موسیٰ کو اور عیسیٰ کو مماعتی نبیون رب اور جو کچھ دیا گیا نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ تم دینی وحدت کا اعلان کر دو کہ ہم تمام انبیاء پر اور تمام کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں نہ کسی نبی کی توہین نہ کسی کتاب کی تنقیف یہ بات جان لیجیے اور اس پر اللہ کا شکر ادا کریں کہ پوری دنیا میں ایسی امت جو سارے نبیوں پر ایمان رکھتی ہو اور ساری کتابوں پر ایمان رکھتی ہو صرف امت مسلمان اور کوئی امت ایسی نہیں ہے جو سارے نبیوں پر اور ساری کتابوں پر ایمان رکھتی ہو مسلمانوں کو چھوڑے قرآن کو چھوڑے اور حضتے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑے آپ یہودیوں سے پوچھیں کیا عیسائی علی اسلام نبی تھے وہ ان کو نبی ماننے کے لیے تیار نہیں ہندوؤں سے پوچھیں کیا تم سارے نبیوں پر ایمان رکھتے ہو عیسائیوں سے پوچھیں کوئی امت آپ کو ایسی نہیں ملے گی جو سارے نبیوں پر اور ساری کتابوں پر ایمان رکھتی ہو الحمدللہ امت مسلمہ کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ یہ امت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ایک ایک نبی پر ایمان رکھتی ہے اور تورات زبور انجیل تو اپنی جگہ ان کے علاوہ جو صحیفے نازل ہوئے مسلمان ان سارے صحیفوں پر ایمان رکھتے ہیں اور پھر دیکھیے کہ اللہ نے صرف اسماعیل علیہ السلام کا ذکر نہیں کیا اسحاق علیہ السلام کا بھی ذکر کیا یعقوب علیہ السلام کا بھی ذکر کیا حالانکہ حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام ان سے بنی اسرائیل چلے ہیں یہودی مذہب چلا ہے